الحمد اللہ وکافہ ام آباد یہ بات اس سے پہلے چل رہی تھی دعوت دعوت دینا امبیا کا کام ہے اللہ رب العالمین نے اپنے آنکھ اوسارے نے دعوت دیا علم و عمل کے ساتھ دعوت دینا یہ تیسرا مسئلہ اور دعوت کے مسئلے دعوت پر گفتگو کرتے ہوئے بات یہ چل رہی تھی کہ دعوت دینے کے چار اسلوب ہیں چار درجات ہیں ایک کیا ہے حکمت اور دوسرے معت الحسنہ تیسرے جدال بلتی حسن اور نمبر چار اہل کتاب سے مجادنا یہ چار درج جب جب بات یہاں تک اچھی طرح سے واضح ہو گئی کہ دعوت جو ہے وہ تیسرا درجہ ہے سب سے پہلا درجہ انسان کا اپنا علم حاصل کرنا ہے. دوسرا درجہ ہے عمل کرنا علم و عمل کے بعد تیسرا مسئلہ آتا ہے دعوت کا یہیں سے پتہ چل گیا کہ دعوت کے لیے علم ہونا شرط ہے پہلے خود علم حاصل کرے اس کے بعد اس پر خود عمل کرے پھر وہ دعوت کے میدان میں اٹھے اور یہی بڑی غلطی ہوتی ہے آج تھوڑا سا چند مسائل سیکھتے ہیں نیٹ پر یا کسی سے کورس کر لیا دو تین دن کا پھر اس کے بعد دائی بن کر کے انسان آ گیا دائی اسلام بن کر کے میدان میں آ جاتا ہے نہ دین سیکھتا ہے نہ کبھی عمل کی نوبت آئی سوچا بس اس نے سمجھ لیا اور اسی میں دو چار آیت کا نمبر آیت نمبر سورہ نمبر میں آدمی سمجھ سامنے والا بھی سمجھتا ہے بہت بڑی اس نے اسٹڈی کر لی ہے بہت بڑا اسکالر ہے سوچنا چاہیے کہ تیسرا مرحلہ ہے دعوت کا ٹلم پہلے پھر اس پر دوسرا مسئلہ عمل اور تیسرا دعوت اچھی لیے اللہ رب العالمین نے دعوت کے لیے علم کو شرط قرار دیا ہے کہ جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا رب العالمین نے پاک سور یوسف کی آیت نمبر ایک سو آخری آیات جو یوسف کی آخری آیات ہے ان میں آیت نمبر ایک سو میں اللہ نے فرمایا اے نبی کل ہى سبیلی ادعل بصیر تن ان انا ومن تب عنی وسبہان اللہ وما انا مر مشرقی اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اے نبی آپ ان سے کہہ دیں لوگوں سے اعلان کر دیں دنیا والوں کو بتا دیں کیا بتا دیں کل آپ بتا دیں ہاد سبیلی یہی میرا راستہ ہے ہاد سبیلی یہی میرا راستہ ہے ادڑ اللہ علا بصیرتین اور ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں بلاتے ہیں اللہ تعالی کی طرف علم و بصیرت کی روشنی میں کلاد ہی شبیلی ادڑ ار اللہ آپ کہیے لوگوں سے میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں لیکن کیسے بلاتا ہوں علا بصیرت بصیرت علم و بصیرت کی روشنی میں بلاتا ہوں ایسے نہیں کہ ہاں ہوا میں دعوت دوں میں بغیر علم کے جو آئے کہنے لگوں نہیں اللہ بصیرت دلیل کی روشنی میں علم حکمت کی روشنی میں ہم دعوت دیتے ہیں انا, انا. یعنی میں, میں کیسے دعوت سمجھے آپ لوگ کلحاد ادولہ علا بصیرت انا آپ کہیے میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہوں دعوت دیتا ہوں اسلام کی تو الا ہم ایسے نہیں کہ ان پڑھ الا بصیرت علم و حکمت اور بصیرت کی روشنی میں ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں بغیر علم کے دعوت نہیں علم و بصیرت اور حکمت کی روشنی میں دعوت دیتے ہیں اور آگے وامانی اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی دعوت کا یہی طریقہ ہوگا یہی یاد رکھیے یہی جملہ لوگ پہلا جملہ تو بہت لوگ پڑھ لیتے ہیں. یہ وامن وامن اتباع اور ان لوگوں کا بھی طریقہ یہی ہوگا جو ہماری دعوت کا جو ہماری اتباع کرتے ہیں کیا مطلب جیسے میں علم و حکمت اور بصیرت کی روشنی میں دعوت دیتا ہوں دعوت اللہ کا کام کر رہا ہوں ہمارے بعد ہمارے سچے ماننے والے ہوں گے وہ, وہ بھی جو دعوت دیں گے علم و بصیرت ہی کی روشنی میں دعوت دیں گے بغیر علم و بصیرت کے دعوت نہیں دیں گے بہت وادی حافظ رحمت اللہ علیہ تفصیر القیم کے اندر بڑی باریکی بڑی اچھی بات نقل کی کہ دیکھو وہی دائی نبی کی دعوت دیتا ہوگا جو علم و بصیرت پہلے سے رکھتا ہوگا جو انسان پہلے سے علم و بصیرت علم عمل پھر دعوت اللہ کے رسول سلم ذرا غور کریں ایک مثال دیکھے پہلے اللہ نے کیا بین پھپا یا خلیلا نصف ہو امین کسمن ہو خلیلا اوزد الہ ورتل قرآن تڑتیلا یہ بڑی اہم چیز ہے سمجھو پہلے ابن الکریم نے کتنی بڑی بات عبرت و نصیحت کی بیان کی کہ وہی دعوت نبی کی دعوت ہوگی ہماری دعوت وہی شخص دے پائے گا اسی شخصے کی دعوت ہوگی جو ہمارے جیسے علم حکمت اور بصیرت کی روشنی میں دعوت کا کام کرے گا اور نبی نے کیسے کیا پہلے علم اس، پھر عمل اب دیکھیں نبی دعوت کب دیے اب اچھی طرح سے سنیں یا المزمل قم مزمل قبل خلیلا غور کریں یا المزمل قم قبل اللہ خلیلا نسف امن خشمن ہو کلیلا اوسی دلئی ورک تر القرآن ترتیلا اے نبی چادر اوٹ کے لیپنے سے کام نہیں چلے گا کم آپ کو مل پہلے آپ رات میں عبادت گزار بنے اللہ اکبر دیکھا آپ نے وہی آئی اقراب اس میں رب کر دی انسان امین الق اقراب اور رب و کلا کرم وہی نازل شروع ہوئی وہی علم تھا اور پھر اللہ کے نبی اللہ اپنے نبی کیا حکم دیا یا آئی والی اللہ کل اب رات بھر عبادت کرے جا کا لیلا ہاں مگر تھوڑی دیر آرام بھی کر لیں پھر رات بھر کتنی بات کریں نسف ہوں ابھی تو ہو, ہو لیلا آدھی رات سوئیں اور آدھی رات آپ چاہ کریں بات کریں یا اسے کچھ کم کر دیں اور اس پر اور تھوڑا ستا تھا یعنی آدھی رات سے کچھ زیادہ یا کم کر لیں اور کیا وارت قرآن ترتیلا اور قرآن کو پڑھیں ترتیل کے ساتھ اطمینان تلاوت قرآن تحجد کی نماز تلاوت قرآن ورت تل قرآن کی ارے چونکہ ہم آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے والے وہ کون سی ذمہ داری تھی دعوت کی دعوت کی دعوت کے میدان میں آنے سے پہلے پہلے آپ کو اپنے علم پر عمل عملی پہلو خوب مضبوط اور جو انسان آدھی آدھی رات تک عبادت کرے گا وہ دین کی کون سی بات چھوڑے گا دن میں کون اللہ تعالی کی فرما بارداری کہاں چھوڑ سکتا ہے کس حکم کو چھوڑے گا جو رات بھر اتنی عبادت کرتا ہے؟ پھر ان نلا کا پھر نہارے فویلا دن میں تو آپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں لوگوں سے ملاقات ہے لوگوں سے ملاقات ہے بیوی بچے ہیں سودا سلوک ہے دن میں تو پتہ نہیں کتنی مجبوریت رہتی ان نالا کا شدوتا اس سے پہلے اور رات کا قیام کرنا رات میں تحجد کی نماز پڑھنا یہ باتوں اور عمل کے درست ہونے کا بہت بڑا اللہ اکبر آپ ذرا سوچیں دعوت تو قول سے دی جائے گی نا اللہ کا پیغام اگر پہنچانا ہے عمل سے بھی ہوتا ہے لیکن اصل تو کس سے ہے وہ قول سے اللہ کیا فرماتے ہیں یہ آپ کو اس طرح سے عبادت کیا کلیلہ نصف کشمن و کلیلا اوزد علیہ و تریل قولا ترتیلہ ان سن کی علیہ کو دعوت کے میدان میں صبر کی ضرورت ہمت کی ضرورت تحمل کی ضرورت لوگوں کے اندر کی باتیں سن کر کے برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس سب کے لیے اناشی لے یہ اشد و اپنے نفس کو کچلنے کے لیے ایک انسان دعوت دینے کے لیے میدان میں آتا ہے تو بڑی آزمائش ہوتی ہے بڑی آزمائش ہوتی ہے مال کی دولت کی انسان لالچ میں آ گیا تو جو چاہے وہ کر لیا مال کے پیچھے پڑ جائے گا لوگوں کا خوف سب کچھ اللہ فبہ اناچ لی رات کا جو قیام ہے رات کی جو تحجد کی نماز ہے جو آپ قیام کریں گے رات کو نماز پڑھیں گے تو ان نفس کو کچلنے نفس پر قابو پانے نفس کی اصلاح کا بہت بڑا سب سے مضبوط ذریعہ ہے ذرا سوچو دہائی بننے کے لیے یہ بھی بڑی چیز ضروری ہو گئی اور کہا وہ آکوامو اور سب سے ٹھوس بات درست بات کے لیے بھی زبان کی اصلاح کے لیے بھی بہت بڑا ذریعہ کیا بنتا ہے تحجدوداری. پھر آگے وس بھی رہ وہ حجروم حجرن جمیلا وغیرہ میں حدیث کتنی چیزیں آپ پر پھر جب یہ اصلاح ہو گئی علم عمل کے بعد پھر اللہ نے کیا فرمایا فآندر. اب آپ کھڑے ہوئی اور آپ کیا کریں دعوت کام کریں اب لوگوں کو دارے. تو دامت کے لیے دامت کے میدان میں قدم رکھنے کے پہلے پہلے کیا ضروری ہے علم عمل اسی لیے حافظ بنکیم رحمت اللہ نے اس آیت میں بڑا عجیب سنکتا سامنے لا کر کے امت کو پیش کیا اے نبی آپ لوگوں سے کہیے بتا دیں کہ یہی میرا راستہ ہے دعوت دینا یہی شرارتیں مجھے ہمارا راستہ ہے دعوت دینا ادر اللہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں دعوت دیتے ہیں لیکن کیسے اللہ بصیرت ان. علم حکمت اور بصیرت کی روشنی میں انا, انا. یعنی میں دعوت دیتا ہوں کیسے علم بصیرت روشنی آگے ومن اور جو میری پیروی کرنے والے ہوں گے وہ بھی دعوت کا کام کریں گے دعوت دیں گے تو ہمارے ہی جیسے علم و بصیرت کی روشنی میں یعنی دو مرحلہ اس سے پہلے طے کریں گے کیا علم اور امل نفس پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ اپنائیں گے کیا دعوت کا اور انسان دعوت ہی پہلے شروع کر دے دعوت کا کام پہلے شروع کر دے یہ ہوگا ہم تو لوگ اگل فادل اس لیے یاد رکھیں اللہ بصیرتن وہ انا عمر و سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ کے ذات پاک ہے میں توحید والا ہوں میں مشرقوں میں سے نہیں اعلان کریں یہاں بصیرہ کا لفظ ہے بصیرت کس کو کہتے ہیں علم حکمت اور بصیرت بصیرت کی روشنی میں کہا جاتا ہے دعوت دینے کے لیے تین چیزوں کا علم تین چیزوں سے واقفیت بہت ضروری ہے تین نمبر ایک انسان جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کا کیا ہو علم رکھتا ہو پہلا کیا ہے علم جی حالت نہیں علم کی روشنی میں ہو نمبر دو دعوت دینے کا اسلوب کیفیت دعوت کا علم ہو کیفیت دعوت یعنی دعوت انسان جو دے رہا ہے جس کو جس چیز کی دعوت دے رہا وہ دعوت دینے کی کیفیت اسلوب سے واقف ہو دعوت کے مراتب سے واقف ہو کہ کس چیز کی دعوت پہلے دینا ہے کس کی بات دینا ہے اور کس موقع پر کس چیز کی دعوت دینا ہے اس کا جاننا بھی ضروری ہے سمجھے نا تو ایک تو ہے کس, کی د... کس کا علم ہے جس کی طرف بلا رہا ہے اس کا علم نمبر دو کیفیت دعوت کا علم ہو کہ آپ دعوت دیں تو اس کی کیفیت کا علم ہو کون سا طریقہ آپ اپنائیں کون سا وقت آپ اپنائیں کس موقع پر آپ دعوت دیں کس کو آپ دعوت دیں اس کا کیا ہونا چاہیے علم ہو نمبر تین تیسری چیز حال المدعو مدعو آپ جن کو دعوت دے رہے ہیں ان کی حالت ان کا اسٹینڈرڈ اور ان کی پوزیشن آپ کو معلوم ہونی چاہیے تین چیزوں کا صرف دعوت دے دینا کافی نہیں بھائی ہم نے حق بیان کر دیا مرضی لوگ قبر نہیں دعوت دینے کے پہلے پہلے صحیح دعوت نبی کی دعوت وہی ہوگی جو تین چیزوں کا علم ہو رکھے نمبر ایک جس کی طرف دعوت دے رہا ہے مدہ اس چیز کا علم ہو نہیں تو مسل مشہور ہے خان صاحب نے اٹھا کے دے مارا پٹھان کو کہیں مل گیا ان کو پٹھان سکھ مل گیا پٹھان کو خان صاحب نے سکھ اٹھا کے دے مارا کمک داری رکھا ہے کھانا خراب کرنا پڑ مسلمان ہو جا سکھ نے سمجھا کہ اب جان نہیں چھوڑے گا تو تلو ہاتھ میں اسلحا بھی اور سیرے پڑا ہوا ہے ابھی کرنا پاؤ بھی مسلمان ہو کہا کیسے مسلمان ہو کیسے کیا کرنا پڑتا کہ مجھے معلوم نہیں مجھے نہیں معلوم ہے ابھی مسلمان ہو اردو بتاؤ کیسے مسلمان ہوتا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں تو انسان کبھی بہت دھوکھا کھا جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ سامنے والے کیا ہونا چاہیے علم ہو جس چیز کو جس کو بلا رہے ہیں، اس کا اسٹینڈر کیا ہے اس کا معیار کیا ہے کیسے اس کو دعوت دیں یہ کئی چیزوں کا علم ہو دعوت جس کا دعوت جس چیز کو برائے اس کا علم ہو اب کلمہ کی دعوت دے رہے ہو کلمہ پڑھنا خود بھی مسلمان بننے کی دعوت دیں لیکن مسلمان بننے کے لیے کیا چاہیے کتنا کورس کرنے کے بعد کچھ نہیں اگر خان صاحب کے پاس علم ہو تو کہتے اللہ کے بندے مسلمان ہونے کے تو زبردستی نہیں تو بھائی مسلمانوں کا طریقہ سٹ کے دل سے کیا پڑھو اشد و اشد محمد لیکن دعوت دینے والے خان صاحب سمجھتے ہیں ہم تو مسلمان تھے اسلام کرے مسلمان بنانے کے لیے مسلمان بننے کے لیے کچھ کورس کرنا پڑے گا اور بہت سارے مسائل سیکھنے کے بعد اللہ ابھر اس لیے تین چیزوں کا علم ضروری ہے تب ہی علا سیرہ ہوگی اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے